اور ہم اسی طرح آئےتیں طرح طرح سے بان کرتے اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑے ہو اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں